رحیم اللہ صحم محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سخن بہ شرست اور باقی تمام عالم و نسو، تمام شامین خارن گرامی برادران سب کو سلام کہتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر 652 اور لیک سو باون پبلک چھ سو باون شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور دو میں اوراد فتحیہ کے درست کی تعداد ہیں اوراد فتح میں ہم لوگ جو ہے شرع اسمال حوصلہ میں سے اس مقدس نمبر سولہ الغفار کی توجہ میں ہیں آج اس کا ایسے الغفار کے حوالے سے آخری دس ہے سنوان سے کہ الغفار کے جو ہے فیوز و برکات الغفار کے جو ہے فیوز و برکات جو ہے فیض و برکات الغفا جل جلال یعنی تعویداتی کتابوں میں اسما الحسنہ کی کتابوں میں جو میرے لیے دسرست ہے مختصر کتابیں بارق عنوان کو آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے باقی مزید اس کے جو ہے اسما الحسنہ کے فیض و برکات جو ہے آپ جتنے بھی جو ہے بازاروں میں دستیاب ہو عالم اسلام کے بہت صلیماء نے جو ہے اسماع الحسنہ کی شرح میں انہوں نے کتابیں لکھا ہے تو ان میں اگر آپ کو مل جائیں تو ان میں بھی مطالعہ کریں میرے پاس جو کتابیں دستیاب تھا مختصر میں نے ان سے یہ اچھا جو ہے تبر کا نیو سمجھو نقل کراؤ تو اس عنوان کے تاطفیوز و برکات الغفار جل جلال نمبر ایک جو ہے اس کے حوالے سے یہ اسم مقدس جو ہے اسماء باری تعلیٰ میں یہ اسم جمالی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جمالی صفات میں سے ہے اس کے عدد جو ہے بارہ سو اکاسی ہے اس کی عدد کے اب کبیر کے لحاظ سے ان کی عدد ہوتی ہے تو وارہ جو ہے ان کے خصوصیات ان کے فیوزات جو ہے حاصل کرنا ہو تو اس مقصود عدد کو پورا کریں تو اس کے آثار جو ہے بندے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بارہ سو اکاسی ہے جو کئی جو ہے باد نماز جمعہ نماز جمعہ کے بعد سو بار یہ دعا پڑھے ہاں جو کوئی نماز جمعہ, جمعہ کے دن نماز بار یہ دعا پڑھے یا غفارو اغفر فر یا غفارو اے گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا اے گناہوں پر پردہ پوشی ہنوانے والا بہت زیادہ ایک لی دے تو مجھے جنوب میرے گناہوں کو ایک فر جنوبی یا غفارو اقفی یہ بہت زیادہ گناہوں کو بہشنے والے میرے گناہوں کو بخش دیں تو اللہ تو تو اگر اس طرح پڑھیں تو کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے سو بار جمعے کے بعد پڑھیں تو اللہ تعالیٰ البندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے یہ جو ہے اسے مقدس کی یہ فیوز و برکات کتاب شرح اوراد فتھیا کی صفحہ نمبر سو پر ہے طالفِ انصر الصابر صاحب عرسنت و جماعت کے غالبین نے اور راج پر ایک مختصر شرح لکھا ہوا ہے اس کی صفحہ نمبر سو پہ یہ فیض برکت اس قسم کے حوالے سے لکھا ہے مزید جو ہیں آگے کتابوں سے جو نقل کر رہا ہوں الغفار اس کے فیض نمبر دو فیض برکت نمبر الغفارو سوال سوالِ فرمات من ذکرات جمعت متن ہے نی جو کوئی جو نماز جمعہ کے وقت جو ہے یا سے اس والے سے تو, تو جمعہ کے بعد بھی سمجھ میں آتا ہے جمعہ سے پہلے بھی دونوں امکان ہیں یا قول یہ کہ ہے اغفر مغفلی یا غفار غفارو اغفر مغفلی یا غفار یعنی اے اللہ تو مجھے بح دے اے بہت زیادہ گناہ کو باشنے والے تو غفر اللہ تعالی تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بخش دے گا یعنی یہ صفح جو ہے یہ خصوصیت اسے سے مقدس کی فیض ہے کتاب مصباح کا فامی صفا نمبر چار سو ستہتر پر ہے یہ کتاب بھی جو ہے مختلف دعاؤں کی قدیمی کتاب ہے اس میں جو اسماء الحسنہ کی بھی مختلف آثار اس کے بدخویذ و برخاست لکھا ہوا ہے تو جو ش نماز جمعہ کے وغیرہ نماز جمعہ کے بعد جیسے اوپر والی جو فیض آیا تھا اسی کے حوالے سے میں نے اس کے تحریک کیا نماز جمعہ کے بعد لیکن پہلے بھی اس کے اندر امکان ہے سو مرتبہ اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہش دے گا اغفر مغفل یا غفار اس میں پہلے دعا میں زیادہ فرق نہیں پہلے والے دعا میں یا و ایک فلی جنوب بھی ہیں یہ بہت زیادہ غناہ کو بخشنے والے میرے گناہ کو بحث دے اس میں اللّہ ہمہ ایک فی ال یا غفارو اس میں اللہ ہے ہاں جی ضنوع بھی گلواس اتنی ہے اے اللہ بخش دے مجھے یہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والے یوں مطلب کا اللہ سے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں سو مرتبہ اسے سنکو پڑھتے ہوئے جمعے کے بعد یا جمعہ سے پہلے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی گناہوں کو بخش دیں گے تو گناہ جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے زین گناہ ہی تو ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل وخار کرتے ہیں اور کل قیمت میں بھی جو میدان دان حشر میں ہمیں ذلیل وخار کرتے ہیں جہنم میں پہنچنے کا واحد وسیلہ ایک تو عقائد میں شرک اور کفر ہے دوسرا جو ہے جو خطرناک ہے دوسرا گناہ ہے گناہ دو طرح کے ہیں واجبات فرائض علاق اور چھوڑنا بھی گناہ ہے جو کرنے کا حکم تھا اور محرمات جو اللہ نے کرنے سے منع کیا تھا جیسے شراب پینا غبت کرنا حرام خوری کرنا یہ سب ہاں جی ظلم ستم کرنا یہ بھی حرام ان کے ارتکاب بھی گناہ ہے اور فرائض کا چھوڑنا واجبات کا چھوڑنا اور گناہوں کا ارتکاب حرام چیزوں کا ارتکاب یہ دو گناہ ہے ہاں جی اس سے انسان جہنم میں پہنچ جاتے ہیں یعنی انسان اللہ سے استغفار کریں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دیتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے سب سے زیادہ بخشنے والا اور نمبر تین جو یا یاغفار بڑا بخشنے والا اس کا تجمہ جو کہ اس اسم مبارک کے نقش کو اپنے پاس رکھے گا اس کا بھی نقش جسر باقی اسما کا ہے تو گناہوں سے بچا رہے گا اس میں یہ ہے گناہوں سے پہلے بھی پڑھنے سے بخشے گا ابھی اس کا یہ خوبی ہے کہ اس جسم کے اس نقش کو آپ اپنے ساتھ رکھیں تو گناہوں سے بچا رہے گا گناہوں سے بچنے میں آپ کو مدد ملے گا تو یہ نقص جو ہے کتاب حضلمانی جو تعویذات کی کتاب ہے اس کے سبح نمبر ایک سو پچاس پر ہے <coughs> بندہ لوگوں کو شیئر کروں گا نمبر سات جو ہیں الغفار نمبر چار برکات تفید و برکات نمبر چار جو کوئی نماز جمعہ کے وقت ہاں یعنی نماز جمعہ کے بعد یا پھر وقت آیا تو یہ دونوں مراد ہو سکتی ہیں زیادہ تر دعائیں جو نماز جمعہ کے بعد جس طرح عادیز میں آتا ہے جمعہ جمعہ پڑھنے کے بعد نماز جمعہ سے لے کر آج صرف تک یا صرف سے مغرب تک یہ دعاؤں کے لیے سب سے زیادہ مناسب وقت ہے ہاں دعائیں کی قبلیت کا زیادہ ماشوع قرآن باغ میں نماز جمعہ کے جو دعا سے جو ہے آیت سے بھی ایک حد تک سمجھ میں آتی ہے تو اس لیے جو ہے آ, جمعے کے بعد جو ہے یہ یہ تصویر کثرت سے پڑھیں تو یہ مراد ہونے کا زیادہ امکان ہے یہاں پر القاعظ جو کہ نماز جمعے کے وقت جو ہیں یعنی نماز جمعے کے بعد یہ زیادہ ترجیح یہ ہے اس دعا کو نماز جمعے کے بعد دعا کو یعنی اس مقدس کو جو ہے نیچے ایک دعا دے جو پہلے اوپر بھی آیا ہے اس دعا کو سو مرتبہ پڑھا کریں یا غفار اور یکفل جو اوپر جو ہے آ گئے طالف عنسروں نے بتایا تھا عنصر صاحب نے طالف جو عنص الصاور صاحب نے بتایا تھا وہی دعا ہے یہاں پر بھی یا غفار اور یک تو اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں میں سے قرار دیں گے جن کے گناہ بخش گئے ہیں مدیس کا جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان لوگوں میں سے قرار دیں گے جن کے گناہ بخشے گئے مطلب یہ کہ اس دعا کو پڑھنے سے انسان کے گناہ سو مرتبہ جمعہ کے نماز کے بعد پڑھیں انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے البتہ جو ہے توبہ استغفار توبے کے ساتھ ساتھ یعنی ہاں وہ سید سے دعائیں پڑھیں ادھر سے گناہ بھی کرتے رہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے توبہ کریں انسان گناہوں سے پھر اس استفار کو بڑھتا رہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھارتیں ہمت اور کبھی اس کی پردہ دری نہیں ہوئی گویا کہ یہ بندہ ان لوگوں میں سے کرا دیں گے جن کے گناہ بخشے گئے اور کبھی اس کی پردہ دری نہیں ہوئی یعنی اس کے مخفی گناہ گناہان جو اشکار ہو کے اس سے جو ہے شرمندگی اٹھانی نہیں پڑی پڑے گی میں اور کبھی اس کے پردہ دری نہیں ہوگی یعنی اس کے جو مخفی گناہان آشکار ہو کے اسے شرمندگی و ذلت اٹھانی نہیں پڑے گی کل قیمت میں چونکہ اللہ سے گناہوں کو بہ جائے گا تو اس کو شرمندگی کیوں ہوگا پانچواں فیض برکت یہ جو کہیں سے سم کے وف اس کے نقش مخصوص ہے یعنی جی جو کے لحاظ سے اس کو لکھ کر اور اسی ایک لحاظ سے بھی آن نقش ہیں اس کو اسلام وف خاتہ اس کے تشریحات پہ لکھیا ہے جو کئی سم کے وف یعنی نقش مخصوص کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ ہر قسم کے موزی انسان کو نقصان پہنچانے والی موضی چیزوں اور نقصان دینے والی چیزوں سے محفوظ رہے گا اب اس میں گناہ بھی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں ویسے حشرات الارض جیسام بچھو وغیرہ اس سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ ہر ظالم کے نگاہ یعنی اس کے آنکھ کو اس سے اندھا کر دے گا مطلب اور ہر ظالم کے آنکھ کو ہر ظالم کے نگاہ یعنی آنکھ کو اس سے اندھا کر دے گا اور کوئی ظالم اسے اس نہیں دیکھ پائے گا بہت بڑی فضلت والی ہیں ہاں جی کل کے دور میں دنیا میں سب سے زیادہ ظلم ہی تو ہے وہی دعا کہ نقش و یہ یہاں پر لکھا چار خانوں میں حوالا کتاب ہے اکثر الدعوت نمبر تین سو دس پہ یہ خصوصیت بھی ہے اور اس کی نقش بھی ہے اکشر الدعوت بھی دعاؤں کا مجموعہ آئمہ علیہ السلام سے نقل شدہ ہے اور اس کی یہ خصوصیات بھی جو ہے اسما الحسنیک میں زیادہ تر امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے تو یہ پانچ خصوصیات اس مقدس کا جو ہے یہ تعویزات کی مختلف کتابوں سے مجھے ملی ہیں ہاں اور یقیناً اس میں منحصر نہیں ہے اس مقدس یا غفار کے یہ چند فویزات اس اسم مقدس کے و برکات میں سے ایک قطرہ کے مانن ہیں ایک سمندر میں سے ایک قطرہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ازمال حسنہ کے فیوز و برکات ہاں جی جو ہے کما کا کما حقہ ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اسے سن کے کیا کیا فیض و برکات ہے اس انسان کو کیا کیا جو ہے دنیا حد میں فائدہ ملے گا اس کے پڑھنے سے اس کے ویر سے اس کے وجوہ کرنے سے شکم تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے مگر جتنا وہ ذات پاک جو اپنے مقرب بندوں میں سے جسے جتنا چاہیں آغا فرمائے گا وہ اللہ دیتے ہیں اللہ کی درگاہ میں کوئی کنجوسی نہیں ہے اللہ جس کو اہل پائے گا ان کو انفات سے نوازے گا لیکن آل لوگوں کو یقیناً نہیں دیں گے اتنا ہی بندہ جان سکتا ہے جتنا اللہ چاہیں اپنے مقرب بندوں میں سے اس سے مقدس کے سب سے اہم اور عظیم فیض و برکت یہ ہے کہ اس مقدس کے برکت سے ہم گناہ کی گناہیں چھپی رہتی ہیں اور بڑی فضلت اس کو پڑھتا رہیں تو گناہ چھپی رہے گا تاکہ ہم اس دنیا میں گناہوں سے آلودہ ہونے کے باوجود باعدت زندگی گزار سکیں اور کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اپنے بندوں کے گناہوں کو حل کے اولین و آہرین کے سامنے اس میدان حشر میں جو تمام معلومات جمع ہوں گے کافر مسلمان مشرق ظالم مومن سب جمع ہو جائیں گے تو خلق اولین آخرین کے سامنے ظاہر کر کے اپنے مومن بندوں کو کبھی شرمندہ نہیں فرمائے گا اس اس مقدس کے برکت سے جو دنیا میں اس عزم کے مقدس کو وصلہ قرار دے کر یا غفار و کہہ کر اللہ سے گناہوں کے بخش مانتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو چھپائے گا کل قہمن تو اس کو بہش دے گا اور اس کو شرمندہ و ذلیل خواہ نہیں کریں گے اور اپنے لطف و کرم سے اپنے مومن اور موحد اور توبہ گزار بندوں کے گناہوں کو بخش دیں گے اللہ تعالیٰ اور انہیں جنت کے عظیم نعمتوں سے نوازے گا اور یہ تمام عنایت اس عش مقدس یا غفار کی برکت سے ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو الغفار کہہ کہہ کر جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاپ میں اپنے آپ کو غفار کہا تو یا تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو الغفار کہہ کر ہاں اپنے بندوں کے گناہوں کو نہ بخشے ہاں جی ضرور بخشے گا کیونکہ یہ اس کا سچا وعدہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے نے خود قرآن فرمایا انی ان نے ہاں جی ان میں جو ہے رشتوں سے بھی آپ پہلے اس کی قرآن بات میں بتایا ہے اللہ نے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ ہاں جی اے لوگ آگاہ رہو اللہ عزیز الغفار اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور ہر چیز پر غلبہ والی ہے تو قرآن آتے ہم نے پہلے تو آپ کو تشریح کیا ہے کہ اللہ نے خود قرآن بان قرما میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں میں غفار ہوں تو اللہ خود برمایا میں غفار ہوں ہاں اس کے آپ کو اور بھی حادث بھی, بھی بیان کیا لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی غفاریت پہ ہمیں ایمان پختہ ایمان ہونا چاہیے اور اختیار بخش کا جو اختیار سر وسیع میں انبیاء اللہ کے دن تھے اولیاء انبیاء شدا صالحین جو بھی شبہات کرتے ہیں منظر میں من اللہ کے دن سے سفارش کرتے ہیں اللہ تو اس بندے کے گناہ کو بخش دے کہ سفارش کر سکتے ہیں لیکن بسنے کا اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ہاں جی بسنے یا نہ بسنے کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے لہٰذا جو ہے اللہ کو اللّہ غفار کہہ کر پکارے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بس دیں اور دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل خار ہونے سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین سم آمین یہ سمقندس الغفار کی بحث ختم ہوئی اور کل تھے انشاءاللہ اللہ یاقہ حار کے غفار کے میں یا قار ہے یہ جمالی اسم داو وہ جلالی اسم ہے ہاں جی اس کے انشاءاللہ بات اللہ ہم کریں گے